بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے قرآن کریم کے عام قائدے کے مطابق ترہیب کے بعد ترغیب اور اہل جہنم کا بدترین انجام بیان کرنے کے بعد اب جنت اور اہل جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس سے ڈرنے والے ایسے باغات اور چشموں کے درمیان ہوں گے جن کی خوبیاں الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں ان کا رب انہیں اپنی ان بخششوں اور نوازشوں سے انہیں اس لیے نوازے گا کہ وہ اپنی دنیا کی زندگی میں بڑے ہی اچھے لوگ تھے اپنے رب کے عوامر کی پابندی کرتے تھے اور نواحی سے بچتے تھے راتوں کو کم سوتے تھے یعنی رات کا اکثر حصہ نماز تحجد میں گزارتے تھے اور جب صبح کے وقت اٹھتے تھے تو نیند کی قلت اور نماز تحجد کی کثرت کے باوجود انہیں احساس ہوتا تھا کہ جیسے ان کے گناہ اور جرائم بہت ہیں اسی لیے توبہ و استغفار میں لگ جاتے تھے اور اپنے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے محتاجوں اور فقیروں کا حق سمجھتے تھے قطعہ کہتے ہیں کہ سائل سے مراد وہ محتاج ہے جو ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے اور محروم سے مراد وہ ہے جو کسی سے اپنی حاجت بیان نہیں کرتا ہے اس لیے لوگ اسے مالدار سمجھ کر کچھ نہیں دیتے ہیں ابن اب حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ اہل تقوی فرض زکوۃ ادا کرنے کے بعد بھی اپنے مال میں محتاج و محروم مسلمانوں کا حق سمجھتے ہیں سلا رحمی کرتے ہیں میزبانی کرتے ہیں اور پریشان حال لوگوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں